بسرحمن الرحمۃ اللہ صحتمۃ اللہ علی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ صحیح اور تمام سامع برادران خالہ مخترم سب کو سلامت کرتے ہیں ہمارے سلطلیہ دس کتاب دعوت شریف صدر نمبر چار سو چوبن ابلی چھیانوے ہے نائنٹی 454 شروع سے لے کے ابھی تک کے درست کی تعداد ہے نائنٹی جو ہے کا درس نمبر نائنٹی سکس ہے اور ادھ میں سے ہم لوگ جو ہے پہلے حصے میں ملک الجبار کے حصے میں اس میں, میں, میں کو بتایا تھا کل پچاس لا الہ اللہ لہٰذ بتیس ونگ تھرٹی ٹو لاء اللہ اور اس کے توض ہاتھ میں ان تو آج کے درخت کے جو ہے نے جو مقدس بعض توضیع ہے وہ یہ ہے لا الہ الا حاد مغلی لا الہ الا لاہ لاد مضلین <تصفح> تو اس مجھے جو ہے لا الہ الا اللہ اللّہ کے معنی تو آپ لوگوں کے لواض ہو چکا ہے اس کے چار طریقے سے معنیٰ کیا جاتا ہے کوئی معبود نہیں سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور کوئی لائق عبادت نہیں اللہ تعالیٰ اللہ کے سوا اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں اللہ کے سوا کوئی, کوئی معبود نہیں ہاں جی یہ چارتا جمع عام طور پر اس مقدس جملے کا جو ہے کلمہ توحید کا ہے کیا جاتا ہے اور اللہ جو ہے اس ذات واجب الوجود کا نام ہے جو اس کائنات کا رب ہے خالق ہے مالک ہے سب کچھ وہی ذات والد تعالیٰ ہے جو ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا نہ اس کے ازل کے لیے کوئی ابتدا ہے نہ اس کے ابد کے لیے کوئی انتہا ہے اور وہ سرمد الوجود ذات ہیں اور آگے ہاد المضلین اس میں دو لفظ ہے ایک ہادی کا لفظ ہے ایک مضلین کا لفظ ہے کا لفظ ہے اس میں لغات کی توضیح اور ہدایت کے موضوع پر جو ہے تھوڑی سی توضیحات آپ لوگوں کو دینا ہے اس میں تھوڑا سا دو تین درسوں میں یہ اس مقدس عبارت کی توضیح ہوگی تو لغات جو ایک ایک ہے میں لفظ ہے ایک ہادی ہے ایک مضلین ہے ہادی جو ہے اس میں فائل کا سگاواج مذکر ہے ہاں جی بروزن فعلن بروزن فعالن جمع جو ہے خدا ہدات آیا ہے اور ہدا یہ ہدایتن و حد جس کا معنی مدری رہنمائی بیان دلالت یہ معنی کیا ان الفاظ کا یعنی رہنمائی کرنا بیان کرنا دلالت کرنا کسی کی طرح کہا جاتا ہے ہاں جی ہو آل الہدا جب کسی کے میں کہا جاتا ہے ہو یعنی وہ ہدایت پر ہے اور الحادی کا ایک معنی ہے آگے رہنے والا ایک مان ای یہ دیکھے آگے رہنے والا ایبل عرب بولتے ہیں ایبل اونٹوں میں سے پہلا اون جو نمودار ہو اونٹوں کے جب آتے ہیں تو وہ پہلا اون جو نمودار ہوتے اس کا عرب بولتے ہیں حادل اور ہادی رہنمائی کرنے والا اب یہ جو سفال کے سفا ہے تو معنی سے ہاں جی ہادی رہنمائی کرنے والا بیان کرنے والا دلالت بھی یہاں جو ہے رہنمائی ہی کے معنی میں ہے ہاں جی دلالت کرنے والا دلالت کے کی معنیٰ کیا ہے رہنمائی کرنا رہنمائی ہی کے معنی میں ہے تو یہ معنی جو ہے المنجد لغت لیا ہے اس کے لغوی جو معنی ہاں جی ہدایت کرنے والا رہنمائی کرنے والا دلالت کرنے والا بیان کرنے والا یہ سارے معنیٰ المجد لغت سے ہیں اور مفردات رغت مفردات راغب جو عربی جو ہے قرآن باغ کی لغات کی تشریح ہے سب سے مشہور اس میں سے قرآن لغات قرآن باغ میں جو الفاظ مشکل الفاظ ہیں ان کی تشریحات اس میں ہیں اس میں لفظ ہدایت پر بڑی تفصیل سے اس نے لغوی بھی کیا ہے وہاں فرماتے ہیں الہدایہ کے معنی جو ہے لطف و کرم کے ساتھ ہدایت معنی لطف و کرم کے ساتھ کسی کے راہنمائی کرنے کے ہیں ہاں جتنا جی کہ ان کو ڈانٹ ڈپک کے ہاں جی مار پیٹ کے رہنمائی کرنا مراد دیں بلکہ فرماتے ہیں ہدایت کا سلوکی معنی میں ہدایت کے معنیٰ لطف و کرم کے ساتھ ان بڑے پیار اور محبت کے ساتھ جو ہے کسی کی راہنمائی کرنے کے ہیں اور اسی سے ہےدیا ہدیۃنفی ہنجف التن ہے جس کے معنی اس تحفہ کے ہیں جو بغیر معاوضہ کے دیا جائے کسی کو اور ہوا دلوحش عرب بولتے ہیں جنگلی جانوروں کے پیشرو دستے کو کہتے ہیں جو لگنے ہنجوے کا جو ہے رہنما ہوتا ہے یعنی جو اس کے جو قافلہ ہیں اس کا رہنما ہوتا ہے جو سب سے پیش رو جانور دوسرے جانوروں کا اور میں کہتے ہیں جو ہے یہ وہ تو لغت کا حصل معنی تو یہ ہوا ہدایت کے جو ہے معنی لطف و کرم کے ساتھ کسی کے رہنمائی کرنے کے اور ماتے ہیں اور میں الہدایہ دلالت اور رہنمائی کے لیے استعمال ہوتا ہے اور وف عام میں ہدایت جو ہے دلالت اور رہنمائی کے لیے ہے یعنی میں نے دلالت اور رہنمائی کیا اس عہدے تو کا معنیٰ کیا ہاں جی؟ تو عہدے یہ باوی فالس ہے ہدیہ وغیرہ بیچنے کے معنی میں آتے کسی کو عہدے تو جب بولتے ہیں باوی فالس ہے تو جو ہے ہدیہ وغیرہ بیچنے کے معنی میں تھے جیسے احدیۃ ہاں جی، الحدیت میں نے ہدیہ بھیجا ہاں جی عرب بولتے ہیں احدیۃ الحدیہ میں نے ہدیہ بھیجا اور الالبیت یعنی میں نے بیت اللہ شریف البیت جب کہتے ہیں نا جو کعبہ ہوتے ہیں میں نے بیت اللہ شریف کی طرف حج یعنی قربانی بھیجی کیونکہ ایک حد جو فقہ میں بھی آیا ہوا ہے وہ جانور جو قربانی کے لئے جو حج تمت و حجران والے دیتے ہیں وہاں پر اس کو ہت یون کہا جاتا ہے اس قربانی کوب بولتے ہیں آہدے ال بیت یعنی میں بیت اللہ شریف کی طرف ہتھ یعنی قربانی بھیجی یہاں پر جو ہے ہدایت کیا حاصل معنیٰ کو منظر نظر رکھ کر اسی لفظ آہدے تو میں ہاں جی آہ تو کا معنی تو کیا ہوا کے معنی لطف و کرم کے ساتھ کسی کے رہنمائی کرنا یہ معنی ہوا تو جب یہ کو ساتھ رکھیں تو قرآن باغ میں کو شاید ملیں گے وہاں کافروں کو جہنم کی طرف دھکلنے کے لیے بھی لفظ ہدایت استعمال ہوا ہے تو یہ ایک شعبہ ہوتا ہے تو یہاں انہوں لکھا ہے اسی لغات کی کتاب میں مفردات علاقے میں یہاں پر ہدایت کے اصل معنی کو مند نظر تو عاصل معنی تو کیا تھا پر بتا دیا کہ معنی لطف کرم کے ساتھ کسی کے رہنمائی کرنے کے معنی میں ہیں تو اس معنی کو مد نظر رکھ کر یہ شبہ ہوتا ہے شبہ ہو سکتا ہے شبہ یہ اگر ہدایت کے معنی لطف و کرم کے ساتھ راہنمائی کرنے کے ہیں کیونکہ لغذ والوں نے ہی لکھا ہے ہاں جی پیار و محبت کے ساتھ کسی کو سیدھے راستے کی جانب اچھے کاموں کی جانب راہنمائی کرنے کے معنی میں تو پھر کفار کو دوزہ کی طرف دھکلنے کے لیے یہ لفظ ہدایت کیوں استعمال کیوں کر استعمال ہوا ہے ہاں جی کیوں کا استعمال ہوا ہے تو جیسا کہ ارشاد قرآن پابند میں فاہدو ملا سراۃ الجہیم فہدو ہم ملا سراۃۃ الجہیم یعنی پھر ان کو جہنم کے راستے پر چلا دو جہنم کے راستے کی طرف انہیں راہنمائی کرو یعنی اس راستے پر چلا دو اس طرح کو آیات میں وہ یہدی ہی العذاب سائید اور اسے راہنمائی کرے گا جہنم کے درنک عذاب کی طرف جہنم کے آگ کی طرف یہ آج بھی ہے پور دوہ کے عذاب کا راستہ دکھائے گا یاد ہی عذاب شاعر اور اسے دوزہ کے عذاب کا راستہ دکھائے گا تو یہاں پر جو ہے دوزہ کے راستہ تو یہاں پر ہاں جی جیسے اچھے چیز کی طرف تو رہنمائی کریں عذاب کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں بڑھتی ہوئی آگ کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں تو ہدایت کے لفظ یہاں جو ہے اصل لوگی معنیٰ میں اس میں لطف و کرم کے ساتھ کسی کے رہنمائی کرنا ہے یہاں تو ایک دردناک عذاب کی طرف کھینچ کے لے جا رہے ہیں اس معنیٰ میں آیا تو یہ ایسا کیوں ہے تو یہ شبھہ ہو رہا تھا تو یہ اصل معنیٰ لغوئی اور اس معنیٰ میں تو یہاں تھوڑا تضاد نظر آ رہا ہے شبھہ یہ تو اس کا جواب علماء نے یہ دیا کہ بے شک ہدایت کا حاصل معنیٰ تو لطف گرم کے ساتھ رہنمائی کے ہیں اس میں شک نہیں ہے لیکن یہاں کفار کے متعلق مبالغہ کے لیے ہین مبالغ کے لیے بطور تحکم یعنی مشغرہ بطور مسخرہ یہ لحظ استعمال ہوا ہے ہاں جیسا کہ جو ہے یہ سایت میں بھی آیتر ہم بذابن علی عام طور پر بشر بشارت جو ہے جنت کی ہوتی ہے لیکن اللہ نے جو ہے جہنمین کے بارے میں کفار خار مشکل کے بارے میں کہا ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو تو یہ بھی ان کی مشغرہ کے کیونکہ انہوں نے جنم میں تو جانا ہے ان کی ساری کردار تو خراب ہے تو ان کو جہنم کی خوشخبری سناؤ ہمارے عورف میں بھی ہے اس کو جیل کی خوش خبریں سناؤ اس کو قید کی خوش سناؤ ہاں جی اس کو جو ہے سخت جو ہے خسارے کی پھر خوشخبریں سناؤ اس طرح ہمارے اورہ میں بھی اس طرح ہے تو یہ جو ہے زیادہ جو ہے کسی کی توہین پر دلالت کرنے کے لیے اس قسم کے الفاظ کا استعمال کرتے ہیں تو حب شرم بلاذاب علیم یعنی اے پیغمبر انہیں عذاب علیم کی خوشحبری سنا دو یعنی دردناک عذاب کی خوشحبری سنا دو تو اس حاج میں جو عذاب کے متعلق لفظ بشارت استعمال کیا اس آج میں تو یہ بھی تحقم یعنی مسئلہ کے لیے ہیں اور ان کی زیادت احنت کا نماس ہوتا ہے یعنی کفار کی زیادت حینت کا نماس ہوتا ہے بھائی تمہیں تو جنت کی خوشحوری بھی نہیں ملے گا ہاں تمہیں ایک بڑے خوشحوری ملے گا وہ کیا جہنم کی خوشحبری عذاب علیم کی خوشبری آگ بڑھتی و آخ کی خوشخبری تو یہ لحاظ سے ان کے بہت زیادہ توہین کرنے کے لیے خوفار کے اور تمسر اور ان کا مشورہ کے لیے کیونکہ انہوں نے حق کے مشورہ کرتا رہا جنہوں میں حق کی توہین کرتا رہا تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو ہاں جی خیال قیامت میں ان کو اسی طرح ہی ذلیل خیال کرے گا اس لیے کہا ان کو جہنم کی خوشخبری دے دو ہاں جی جبکہ جہنم خوشبری کی چیز میں بری خبر ہے تو یہ ایک بھاج جو ہے ہمارے یہاں ہو گیا اس کے بعد اسی کتاب میں اسی لغت میں یہ جو لغت کی کتاب ہے محردات میں انہوں نے کہا انسان کو اللہ تعالیٰ نے چار طرف سے ہدایت کی ہے یعنی ہدایت کے چار مراحل ہیں چار طرف سے ہدایت کے چار مراحل ہیں نمبر ایک وہ ہدایت ہے جو عقل ہنج وا فطانت یعنی شاعری انسان کی ذہنت عقل و فطانت اور معرف ضروری ضروری جو ہے تعلیمات کے ہنج اللہ کی طرف سے عقل فطانت اور معرف ضروری کے عطا کرنے کے ذریعے کی ہے اللہ نے اللہ نے اس کو ضروری, ضروری دینی تعلیم سے خدا شناعدی کی تعلیم سے حصہ کیا اس کے ذریعے سے پھر وہ ہدایت پا لیتے ہیں اور اسی معنی میں ہدایت اپنی جنس کے لحاظ سے یعنی معنیٰ وسیع و, و, و عموم کے لحاظ سے یہ ہدایت کے معنی جمی مقالف کو شامل ہے تمام اللہ کے مکلف بندوں کو شامل ہے ہر بالے و عقل کو شامل ہے بلکہ ہر جاندار چیز کو حسب ضرورت اس سے بہرا ملا ہے اللہ کی طرف سے ہاں جی ہر جاندار کو بھی حسب ضرورت اپنی زندگی کے ضروریات پر راہ کرنے کے لیے اللہ نے انہیں عقل شعور دیا ہوا ہے تو انسانوں کو بھی اللہ جو ہے کہ ابتدائی شعور جس کو فطرت بھی جا سکتا ہے وہ دیا ہے جس کے ذریعے سے وہ ہدایت کا اقمرحلہ پا لیتے ہیں چنانچہ احساد اللہ نے رب اللہ رب الشین حل کہو حل کہو شب مہدا ہیں جس کے تجمہ ہمارے پروگار وہ ہے جس نے ہر محلوق کو اس کی خاص ترقی بناوٹ عطا فرمائی اس کو حل کیا تخلیق عطا فرمایا پھر ہر محلو کو حل کیا پیدا کیا محلہ کا ہو پھر ان کے خاص جو ہے اغراض پورا کرنے کے لیے ہر ماہلو کے اپنے, اپنے اپنے اغراض ضروریات زندگی پورا کرنے کے راہ دکھائی تو اس کو ہدایت فطری کہا جا سکتا ہے ہاں یہ بندہ نے اپنی تفصیل کو ہدایت فطری کہا جا سکتا اور انتہائی ابتدائی ہدایت ہے جو تعلیباً جو ہے ہر محلو کو کم و بیش حاصل ہے انسانوں میں سے جو لو شاغاخل ہے فطانت ہے شاخل و, و فطانت کی برکت سے وہ کچھ ماہر بھی ضروری بھی اللہ تعالیٰ ان کو عطا کر لیتے ہیں تو اسی کے ذریعے سے وہ ہدایت کا راستہ ہاں ایک ابتدائی اور بنیادی اور ضروری ہدایت کا راستہ پا لیتے ہیں ہدایت کی دوسرے قسم جو ہے ہدایت کی دوسری کن ہدایت کی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بیش کر جو ہے اور کتابیں نازل فرما کا تمام انسانوں کو راہ نجات کی طرف دعوت دی ہے بیا کا چنا چاہ جا جو وجہ اللہ مت یہ دونہ بے لم صور ہاں جی قرآن پاک آئے تھے تاجمہ جو ہے اور ہم نے بنی سائل میں سے دین کے پیشواب بنائے تھے اور جانبین انی بنی سال میں سے عیمت دین کے پیشو امام بنے تھے کہ وہ آئی بھی مورات اس علیہ السلام ہیں کہ یہدونبی املینہ ہے وہ امبیا علیہ السلام ہمارے حکم سے لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے لمحہ صبر اور یہی لوگ جو ہے میں بڑے صابر لوگ ہیں یہ امبیائی لاہد جو ہمارے حکم سے لوگوں کو ہدایت کرتے ہیں تو اس حال میں جو یہ یادوب عملہ ہاں جی جو ہے تو یہ دوسری ہدایت کے سماعت کو تجمیہ اور ہم نے بنی اسائل میں سے دین کے پیشوانعیمہ بنائے تھے جو ہمارے حکم سے لوگوں کو ہدایت کرتے تھے تو یہ دونہ بے عمرینا اسایت میں ہدایت کے یہی معنی دو مرادے یعنی ہدایت تشریعی اس پہلا ہدایت فطری تھا ہر موجودات اللہ نے اپنی فطرت میں ایک ہدایت ودیت دیکھا جو اس کے ذریعے سے وہ اپنی ہاں جی دینی دنیاوی جو اور اپنی مادی مشکلات اپنی زندگی کو کیسے چلانا ہے اس کی ضروریات کیسے پورا کرنا ہے اس کی طرح رہنمائی ہوتی ہے دوسرا انبیا کے ذرع سے جو ہدایت ہے اس کو ہدایت تشریح آسمانی کتابیں امبیا بیشکر ہدایت کی ایک قسم تیسری قسم لکھا ہے ہدایت بے معنی توحفے کے خاص آیا ہے ایک ہدایت میں توفی کے خاص آیا جو ہدایت یافتہ لوگوں کو عطا کی جاتی ہے جن کو اللہ نے انبیاء کے ذریعے سے ہدایت کیا ہاں ان کو عطا کی جاتی ہے چنان جرم و لذین زاد ہدا یعنی جو لوگ جو ہے روبرا ہیں وہ جنہوں نے ہدایت کو اللہ اللہ ان کے ہدایت میں اور اضافہ کرتے ہیں یعنی قرآن کے سنے سے قرآن پر عمل کر کے ان کے ہدایت میں اور اضافہ کرتے ہیں یعنی خدا ان کو زیادہ ہدایت دیتا ہے اس طرح ووم یوم بلّہ یہ ہاں جی جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اللہ ان کو اور ہدایت سے نوازات, نوازتا ہے اس کے دل کو اور ہدایت دیتا ہے یعنی جو شاخ خدا پر ایمان لاتا ہے وہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے تو یہ وہی توفیق کی ہدایت ہے ہاں جی اور آگے ہدایت کی چوتھی قسم ہے فراغ مزید تو تو وہ ان ہم کل کے درست میں عالم کو بتائیں گے